الإخشيداي انا شيخان بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو جحفر وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على من ذلك ما هو كان لا بد يجوز ان يكون قد فعل شيئا وغيره افضل منه على التوسع فيه منه على امته ثم توضعت مره مرتين وقام آپ جی کے سامنے آیا تھا کہ الفجر یعنی فجر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے آپ کے سامنے چار مثالے بیان ہوئے شوافی اور مالکیہ کا مطلب یعنی تاریخی میں پڑھنا پہناو وغیرہ ہو کثر اللہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس یعنی خوب روشن کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے دونوں حضرات کے ذرائع کے, کے ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اسی نمبر پر آپ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ امام احمد بن حمبل کا کہ جس میں کیا ہو کسرت جماعت جس میں کیا ہو کثرت جماعت ہو چاہے غلط ہو چاہے یا ہو اسفار اقوام احمد الرحم الرحم اللہ کا مسئل تھا ٹھیک وہ ابھی آپ آب کو یہیں پر بتا کر اس کو ختم کر دیں گے اس کے بعد آخر میں حاوی رحم اللہ کا مسئل تھا خود حضرت امانت حاوی کا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اسخار میں شروع غلط میں شروع کر کے غلط میں شروع کر کے اسکار میں ختم کرنا یہ کیا ہے افسل طریقہ ہے ٹھیک اب کہ یہ سمجھیے چاہے غلط کی ہیں چاہے اسکار کی ہے یسن میں کہیں پر بھی فضیلت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہیں پر بھی نہیں گزرا کے افسر کیا ہے صرف بیان جواز کو بیان کیا پہلے حضرات نے جو دلائل نقل کی روایات نقل کی ان کی ان کے حوالے سے بیان کیا کہ صرف وہاں پر بیان جواب ہے کہ آپ نے اس بار میں پڑھا آپ نے غلط میں پڑھا آپ نے اس میں پڑھا یا آپ نے غلط میں پڑھا احاطہ جو ذرائع وہ بھی اسی طریقے سے جو مالکی و کے مسلک کے بنا کر جواب کو ذکر کیا گیا تو ان میں کہیں پر افسلیت کا فضیلت کا فکر نہیں کا فضیلت کیا ہے تو فر یہی فرمانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا ہے کہ کبھی غلط میں نماز ادا کروائی ہے کبھی اس خار میں نماز ادا فرمائی ہے تو یہ آپ نے بیان جواز کے کی لیے کیا ہو اور امت پر توسو کے لیے وہ سب کے لیے امت کے کی لیے کیا ہو حالانکہ ممکن ہے کہ فضیلت افسر جو ہو وہ ان کے علاوہ ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی سارے کام ایسے کیے ہیں جو افسلیت سے ہٹ کر ہیں وہ کس لیے کیے بیان جواز کے لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جیسے کہ اگر خود حضرت حاوی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ وسلم نے وزو فرمایا ایک ایک مرتبہ یعنی آگاہ روزو پر ایک ایک مرتبہ پانی بڑھایا ایک ایک مرتبہ ان کو دھویا جب کہ تین تین مرتبہ دھونا کیا ہے افضل ہے تو ایک ایک مرتبہ دھونا کیا تھا بیان جواب کے لیے تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو تھا اس اسپار میں پڑھنا یا مطلق غلط میں پڑھنا یہ بیان جواز کے لیے ہو اور افضل اس کے علاوہ ہو جیسے یقیناً ایسا ہے کہ جیسے آگے تیسری روایات اس پر لائے ہیں کہ افضل کیا ہے افضل کیا ہے تو ان افضل والی روایات تک ہم کہاوی نے یہی ثابت کیا کہ افضل کیا ہے اس خار میں پڑھنا افضل کیا ہے اسخار میں پڑھنا جبکہ اب تک کی جو روایات ذکر کی تھی ان میں کہیں پر افضلیت کا تذکرہ نہیں تھا بلکہ مہد بیان جواز کو بیان کیا گیا تھا یہاں سے آگے وہ روایات لا رہے ہیں کہ جس نے افضلیت کو بیان کیا کہ افضل کیا ہے کیا غلط میں پڑھنا افضل ہے یا کیا ہے اشخار میں پڑھنا افسل ہے ایک کے ذریعے ہم کہاوی کہنا کالا جاپر نہ صحابے فرماتے ہیں بھی من دل کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہے کہ دلائے دلیل کیا کہ بھی من دلیل افضل کا افضلیت پر ان تمام روایات میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ افضل کیا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے لیا کا لہذا جب افضلی کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جائز ہے یہ کہ ان قد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا فیل کیا ہو کچھ ایسا کام کیا ہو کہ وغیرہ ہو افضل و مد ہوں اس کا غیر کیا ہو اس سے افضل ہو جیسا کی کیوں کیا ہو حالت پکانا جب کہ ہمیشہ سے آپ کو وضو کیا ہوا کرتا تھا تین تین مرتبہ افضل جواب سے کیا یہ بھی ایسے ہی بیان جواب کے لیے ہو سکتا ہے کہ افضل کیا ہو ان کے خلاف چلو ہم کرتے ہیں ایسی روایات ہیں جو دلالت پر فی حوالے سے جی ہاں آگے دلائل اکٹھے کیے ہیں جن سے ثابت ہوتے ہیں کہ جن میں افزریت کا صاف کس وقت نماز پڑھنا سفیان عن پہلی روایت فضر کو خوب روشن کر کے پڑھو فخر اللہ تم بس جب جب تم اس کو خوب روشن کر کے زیادہ باعث ادر کا اوقال ہی اجور کم اجر کی جمن اجر, اجر, اجر ہی نہیں کا بلکہ اجور جمع کے سیرے سے فرمایا اوکال تمہارے اجر. وہ کیا ہے زیادہ بہتر ہے تو اس میں صاف صلاحت یہ بات موجود ہے کہ افضل وقت کون سا ہے نماز کا اسفار کیا ہے افضل وقت اسفار تو یہاں سے حاوی ان روایات کو نقل کر رہے ہیں کہ جن میں صلاحت آپ نے افضل قرار دے دیا ہے اس وقت کوالا نقل کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کو صبح کر کے پڑھو فجر کو فجر کو صبح کر کے پڑھو ماں بس تم نے ہاں آ گم علی اجرے فسٹ اس کو خوبصور کر کے یعنی خوب روشن کر کے پڑھتے ہو خوب شروع کر کے تو آغملی اجرے وہ کیا ہے زیادہ بڑے اجر کا کیا ہے مستحق ہوگا یا زیادہ اجر کا باعث ہے فاني قال حدثنا لي ابن شهاب قال حدثنا يزيد بن هرن قال قرانا محمد بن اسا قال انا سمعت عمر بن قعادته عن محمود بن لبيد عن ربي بن خديده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور بالفجر مثيل بالفجر خوب روشن کر کے پڑھو کس کو فجر کو فانه هو اعظم الاجر فکی کیا ہے بہتر ہے زیادہ باعد اجر قال فاني حدثنا محمد بن قال حدثنا, حدثنا الله حدثن بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني هشام بن عن زيد بن انا عن دور عمر عن رجال من قومهم الانصار نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبقوا الخيرات فكل ما استحسن رياضوا واظنوا للاجر وبه قال حدثنا بكر بن ادريس بن بكر بن الحجاج قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه ابي عن زيد بن اسلم عن اسمع بن عمران محمود بن لبيد عن رافي بن قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يوبل الفجر فإنه أعظم الأجر وبه قال علي بن معبد قال حدثنا شواهد بن سوار قال حدثنا يحيى بن سيارن محمد بن المنقدري عن جابر من عن جابر عن ابي بكر الصديق رضي, رضي الله تعالى عنه وعن الحسن الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو جعفر اب یہ تذکرہ کرنے کے بعد کئی کئی روایات جن سے آپ نے جن سے آپ کے سامنے یہ بات کر سامنے آ گئی کہ کبھی فرمایا نبل کبھی فرمایا الفاظ اصف روبل فجر اصب نب فرفرا یہ سارے کترائے الفاظ بتا رہے ہیں تنویر تشبیر یا تنویر تصویر اور اسی طریقے سے کیا چیز اللہ آپ کا بھلا کرے اے اے اے اے کیا کہتے اس کو تصویر تصویر کہہ کہتے یہ سارے کے سارے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ افضل وقت کون سا ہے اشفار یعنی خوب روشن کر کے پڑھنا یہ کیا ہے زیادہ افضل ہے کالا بھوجا تنفر کہتے ہیں کہ ان آثار کے اندر افضل مقام یعنی افضل جو جگہ ہے وقت ہے نماز فجر کا اس کے حوالے سے خبر موجود ہے اور وہ کیا ہے خوب روشن کر کے پڑھنا ہے اور صلیح صلیح وقت جو جو اس سے پہلے جو فی پہلی جو روایات گزری الفین پہلی دو فصلیں دو فصل سے مراد ایک روایات ہیں جو اسفار سے متعلق تھی اور دوسری غبری روایات جو پہنچی تھی غلط سے ان میں کیا تھا ان میں کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی بلکہ بیان جواب اور وقت جواب کی بات اخبار ہوا آخ صرف اس بات کی خبر موجود تھی کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی نماز کو پڑھا بس کتنی سی بات ہے فقط یجوزو جون کانا مرتنس مرتن بسفر اللہ تبسو آتے اور بس یہ بات تو ٹھیک ہے سب کے نظی کہ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تاریخی میں پڑھتے تھے وہ مرتن بسفر اور کبھی خوب روشن کر کے اعلی توسو آتی یا الگ توسع آتی اس کی وجہ سے وہ سچ کی وجہ سے کچھ آدمی کی وجہ سے تاکہ امت کے کی لیے کیا ہو جائے آسانی ہو جائے آسانی کے لیے لیکن, افصل من ما حدیث لیکن افصل کیا ہے وہ روایت کو ہم لے لیں گے تاکہ یہ تضاد واقعی نہ رہے تضاد کیا ہوگئے ختم ہو جائے تو ہم تضاد کو یوں ختم کریں گے مام تحابی کے بقول کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ اشخار بال فضر جو ہے اس روایت پہ پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کی فضیلت ہے اور جو پہلے والی روایات ہیں جو ما جس میں کہیں اسخار کا صرف اور بیان جواز ہے یا غلط کا وہ ماں صرف اور بیان جواز ہے کہ وہ وقت ہے نماز کا آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خوب روشن کر کے پڑھنا صحاب اکرام رضمانی سمرویات اس کے بعد آگے آپ دیکھتے جائیں گے ان شاء اللہ وہ اما ماروی امم بادہ جو آپ کے بار والے ہیں یعنی صحابہ کلام تو ان کے اقوال کا کیا ثابت ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے سب سے پہلے ایک سوال ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تارن کے حوالے سے ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کے ساتھ شہری کی جب شہری کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے مسجد کو کہا کہ اس نے رات دی اور اقامت کی اور حضرت علی نے کیا کی امامت کروائی اور نماز پڑھا دی تو لہٰذا آپ کا پھر یہ کہنا کہ افضل جو ہے وہ کیا ہے یعنی اسخار ہے اور تنویر ہے تو یہ کہتے ہیں خود کا جو عمل ہے اس کے بعد وہ یہ کر رہے ہیں کہ شہری کے فوراً بعد مذم سے اذان کے لوا کر کے کلواکر تو نماز کی محمد خود کر رہے ہیں تو اس کے کئی سارے جوابات یہ ہیں بٹ دو جواب واضح طور پر آپ کے سامنے جو کتاب کے اندر بھی موجود ہیں پہلا جواب کا نام تحابی الحمد اللہ نے یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت علی اللہ کا اس عمل کے اس حمل میں تو صرف اتنی بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے آغاز کب سے کیا یہ موجود ہے نا کہ آپ نے آغاز یعنی کس میں کیا غلط میں تاریخی میں کا صبح پہلے ہی پہلے ہی ہی وقت میں صحیح ہے جیسے ہی طلوع فجر ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز کا آغاز کر دیا لیکن اس میں آپ کی انتہا کا کوئی تذکرہ موجود نہیں کہ آپ نے نماز کب ختم کی ٹھیک ہے کہ نہیں آغاز کا صرف تذکرہ ہے کہ نماز شروع کب کی یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز ختم کب کی اس میں حضرت خود امام تہاوی آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں حضرت علی سے جو منقول روایات آئی ہیں ان کی بنیاد پر آپ کے اخبار اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی نے شروع تو کس کب کیا تھا غلط میں لیکن اس میں خیرات اتنی لمبی خراعت کی کہ یہاں تک کہ جا کر جو نماز مکمل ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے کس فار میں ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کب ختم ہوئی ہے اس فار میں جا کر کیا ہوئی ہے نماز ختم ہوئی ہے قرآن اتنی طویل کی ادر کے آغاز میں شہری کے فوراً بعد ہوئے لیکن انتہا کا ہے جا کر اس کے اندر اسفار کے اندر اور پھر دوسرا دوسر تو یہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ سے خود یہ بات کیا ہے معقول ہے حضرت علی رضی اللہ کالانوں نے کی کیا کی؟ ایک جگہ پر ایک اس کے بعد روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت ہم نے ہمیں نماز پڑھائی فجر کی تو جب ہم نماز سے پڑھے ہوئے تو ہم سورج کو دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ نماز کے دوران ہی ہمیں یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں سورج کلو نہ ہو جائے سورج کلو نہ ہو جائے تو اس کا پتہ چل رہا ہے حضرت اپنا عمل ایسا ہی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے اس کار میں نماز پڑھاتے تھے رہی بات اس روایت کی جو آگے آ رہی ہے جس کو لے کر اشکار کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آواز تو کس میں کیا تھا غلط نہیں کیا تھا لیکن انتہا کام ہوئی ہے اس کار میں سوال دیکھے محمد اپنے حضیر متا حدثنا حدثنا من من عن عن, عن, عن ان فلما من اقام الصلاة کو حکم دیا کیا مطلب دی دی پڑھائی جواب ہے یہ ہے کہ آپ جو داخل ہوئے نماز میں وہ طلوع فجر کا وقت جب صبح طلوع فجر غلط علی کا ترین اور نہا کہ اے وقت لیکن اس میں نماز سے فارغ ہونے کا وقت کہ حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نماز سے فارے کب ہوئے نماز کب ہیں غلط سے فیض ہو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس روایت میں علا وقت علاوقی کی منہا اس نماز سے نکلنے کے وقت پر کہ یہ وقت انکان ہے وہ کون سا وقت ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے لوگ کہتے ہیں بس یہ احتمال اس میں موجود ہے کہیں کہ لمبا کیا ہوتا آپ نے دونوں چیزوں کو پایا ہو ترلیس کو تنویر کے آغاز تو ترلیس میں کیا لیکن انتہا جا کر کہاں کی تنویر میں ہے حسن، امام تحاوی کیا ہے؟ حسن، تو آپ کو خود پتا ہے کہاوی کا مسئلہ کیا ہے ترلیس میں شروع کر کے تنویر میں جا کر ختم کرنا جساوی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نے ایسا کیا ہے ایک نمبر جواب چاہیے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی کوئی, ہے کوئی عمل ایسا موجود ہو تنویر میں نماز پڑھائی ہو تو جی ہاں فیض ابو بشر فیضا ابو بشرا حدیب کہ ہمیں نماز پڑھائی تو اللہ علی اللہ نہیں ہو گیا اس خوب سے کہیں وہ سورج الحدیث تبصرہ کر رہے ہیں بہادل حدیث بتلائے یعنی انتخابی طریقے نماز کو ختم کر کے پھرنے سے کہ آن نبو کان فی حال کہ وہ جو جو نے نماز ختم کی ہے وہ کس حالت میں کی ہے کس وقت کہ جب روشن ہو چکا تھا پتنگ کرنا لہٰذا یہ شریف کرتا ہے یا یہ دلالت کرتا ہے تو آپ کا یہ اثر آپ کا یہ قور آپ کا یہ عمل جو ہم نے ذکر کیا پہلے جو ہم نے احتمال ذکر کیا یہ اسی پر دلالت کرتا ہے یہاں تک احناف کے دلائی شفافی اور مالکیہ مالک مکمل ختم ہو جانے کے بعد امام افزائی کے جو جو لائے کے حوالے سے کہ کون سا وقت نماز فجر کے لیے افضل ہے وہ بھی یہاں تک مکمل ہو چکا رہ گئے امام احمد بن حمبل رحم اللہ اب ایک سنیے ان کے حوالے سے یہاں آپ کو کہیں بھی خطرہ نہیں ملے گا سرحد کے ساتھ امام احمد بن حمبل کا مسئلہ کیا تھا کہ تغلیس ہو تو تغ... جس میں تقسیری جماعت ہو تغلیس میں ہو تو تگلیس میں اور تنویر میں ہو تو تنویر میں تو امام احمد بن حمل رحم اللہ کے دلائل جو وزیر ہیں تغلیس میں وہ, وہ جو شواکر مالک نے اختیار کیے اور تغ... تن... تنویر کے حوالے سے وہ دلائل جو احناف نے ذکر کیے لیکن ان کا جواب مالک اللہ... امام احمد بن حمبل کو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ رو کی ہی ساتھ جو اور کچھ روایات وہ کرتی ہیں ناطق ناطق اور ساقت کہ بعض روایات میں کوئی حکم موجود نہیں ہوتا کہ افضل کیا ہے غیر افضل کیا ہے اس حوالے سے وہ روایات کیا ہوتی ہیں ساکت ہوتی ہیں جیسا کہ یہاں پر تغریر کے حوالے سے جو روایات نقل کی ہیں وہ بھی ساکت ہیں ان میں کہیں پر یہ بیان نہیں ہے کہ افضل کیا ہے اور اسی طریقے سے جو اس والی پہ روایات ذکر کی ہیں حالات کی طرف سے وہ بھی ساکت ہیں ان میں کوئی بیان فضیلت نہیں ہے افضل کا بیان نہیں کیا گیا لیکن اس کے بعد جو ناطق روایات آ چکی ہیں ناطق پڑوسی کے جن میں یہ بات صلاحت موجود ہے کہ افضل وقت کون سا ہے اسخار والا تو یہ فائدہ اور اصول ہے کہ جب ناطق اور ساکت روایات کا تحارث آ جائے تو ناطق روایات کو ترجیح دی جاتی ہے لہٰذا جو روایات اسخار اور ترغیب کے حوالے سے مطلق ہے اور ساکت ہیں ان پر ہم ترجیح دے دیں گے ان روایات کو جو ناطف ہیں لہذا یہ کہنا کہ تعلیص اور اسفار یہ دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو ترجیح حاصل ہے اور اسفار کیا ہے افضل ہے ہر وقت ہر آن ہر گڑی جیسا کہ روایات سے ثابت ہو چکا لہذا یہاں تک مالکیا شوافے اہن اور حنابلہ کے مصالح چاروں تینوں کے تینوں مکمل دلائل جو کے ساتھ ختم ہو چکے یہاں سے آگے بہت ضروری یہاں کامر اسفار یہاں سے لے کر آخر تک امام تخابی الحمد اللہ کا مسلک ہے انہوں نے آٹھ دلائق اس پر قائم کیے ہیں اور اس کے بعد بیچ میں بیچ میں کہیں اعتراضات اور ان کے جوابات بھی ہیں زندگی میں پیش کریں گے وبر